مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے سلسلے میں تبارک تعالی امام اہل سنت کے بچپن کے کچھ معاملات کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام اہل سنت پر جو فضل و کرم ہے اس کی ایک مثال اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو بلا شبہ کروڑوں میں ہیں ان کے دلوں کے اندر امام اہل سنت کی محبت رکھی ہے کہ وہ امام اہل سنت سے شدید محبت کرتے ہیں اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی زندگی کے بہت ساری باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے آپ پچھلے کئی بزرگوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارے اسلاف میں کئی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی سیرت کے ایک ایک بات پر علماء نے بڑا غور و فکر کیا اور ان کی کئی عادات کئی باتیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی یہ ان کی ان سے محبت اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا تھا کہ ان کی محبت دل میں اور بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سیرت کے بارے میں معلومات ہو تو ہم اس کے پیچھے چل بھی سکیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہو یا جوانی ہو یا آپ کی عمر کے آخری ایام ہو تمام میں امام اہل سنت یہ بھی مثال رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی خاص عنایت آپ کے اوپر رہی یہ ہمارے اسلاف کی شدت کا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ نے جو ان پہ نوازشیں کی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہرت اور ان کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان عام کی یا ان کے گھر والوں کو اس طرح کی باتیں معلوم ہوئیں کہ اب جس کی ولادت ہوئی جاتی ہے وہ بہت بڑا نام کمائے گا اس کا عالم کے اندر بڑا شہرہ ہوگا اس کی وجہ سے بڑا فیض عام ہوگا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ غور کریں تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء کرام علیہ وسلم نے خواب میں آ آ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں دی یوں ہی بہت سارے معجزات آپ کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت ہوئے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی شان و عظمت اسی وقت ظاہر ہوئی اور لوگوں کے اوپر جس جس نے یہ معجوزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت دیکھا اسی وقت حضور علیہ السلاۃ اسلام کی محبت اور بعضوں کے دلوں میں حبت حضور علیہ السلاۃ اسلام کی تاریخ ہوئی آپ علیہ الصلاط والسلام کے صدقے ہی آگے چلے تو سعید نغو سے آدر اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیرو و ان کی ولادت سے قبل ان کے والد،, والد گرامی کے خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ ان قریب تمہارے گھر کے اندر ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی کہ جس کا اولیا کے درمیان ایسا ہی مقام ہے جیسا کہ میرا انبیاء اور رسولوں کے درمیان مقام ہے یعنی اللہ تبارک تعالی نے مجھے انبیاء اور رسولوں کا سردار بنایا ہے تو اس بچے کو اللہ تبارک تعالی اولیا کا سردار بنائے گا یہ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں بشارت ہوئی یوں ہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھی اللہ تبارک تعالی نے اس فضیلت میں سے حصہ اطا فرمایا کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی نے ایک خواب دیکھا تو اس میں بڑا سرور آپ کو تعریف ہوا لیکن کچھ خلجان تھا تو آپ اپنے والد کی بارگاہ میں آئے یعنی آل حضرت امام علیہ سنت کے دادا کے پاس پہنچے اور جا کے اپنا خواب بتایا تو دادا نے بڑی مبارک بات دی اور فرمایا تمہارے پشت سے یعنی تمہارے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس سے ایک عالم فیضیاب ہوگا جس کا علم بہت دور دور تک پہنچے گا اور حقیقت جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر جو نمودار ہوئی امام اہل کی صورت میں آپ کا علم کہاں کہاں پھیلا یہ ہم سب جانتے ہیں کس قدر امام اہل سنت کا فیضان علم عام ہوا یہ دنیا کے سامنے ظاہر و باہر ہے تو پیدائش سے پہلے ہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب کے اندر آپ کے والد گرامی نے دیکھا کہ بچے کی ولادت ہوئی اور دادا نے اس کی بشارت دی کہ اس بچے کے ذریعے دور دور تک علم پھیلے گا جب پیدا ہوئے والد صاحب نے چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ میرا یہ بیٹا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عارف بلہ ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ولی بھی ہوگا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو ولادت ہوئی ہے دس شوال المکرم بارہ سو بہتر سن ہجری میں اور عیسوی سن کے حساب سے آپ چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو بروز ہفتہ بعد نماز ظہر پیدا ہوئے یعنی زہر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے تو ایک خاندان کے اندر خوشی کا عالم تھا آ, گھر والوں کے بڑے چہیتے تھے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کے مطابق امام اہل سنت کو پکارنا شروع کیا آ, والد گرامی آپ کو احمد میاں کہا کرتے تھے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا ہوا تھا اور آپ کی والدہ آپ کو امن میاں کہا کرتی تھیں خود امام اہل سنت نے اپنا تاریخی نام المختار نکالا اور اپنے آپ کو امام اہل سنت عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام حضور ال اسلام کا بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بیان کیا کرتے تھے اشعار کے اندر بھی آپ نے اپنے اس لقب کو ذکر کیا ہے اپنی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ عبد مصطفیٰ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حوالے سے پہلے ہم ارض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک وطالع نے آپ کے خاندان کے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی تھی آپ کے دادا آپ کے والد جہاں بہت بڑے عالم تھے ساتھ ہی اللہ تبارک وطالع کے بہت بڑے ولی تھے اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بچپن ہی سے اپنے والد گرامی کے صحبت کو اٹھایا تھا تو آپ کی جو والدہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں جیسا کہ امام اہل سنت کے بتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تلا بیان کرتے ہیں کہ دادی جان نے آپ کو بتایا کہ بچپن ہی سے امام اہل سنت والد گرامی کے صحبت کے کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور مسائل کی طرف بڑے متوجہ رہا کرتے تھے شرعی مسائل کو سیکھا کرتے تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالی نے بچپن سے ہی بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی جب آپ مدرسے جانا شروع ہوئے علم دین حاصل کرنا آپ نے شروع کیا تو آپ کے استاد صاحب آپ کو جو پڑھاتے تھے امام اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی کتاب تہائی سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یعنی میں نے اس کو ون تھرڈ پڑھا اور اس کے بعد باقی دو حصے ایک حصہ استاد صاحب سے پڑھا باقی دو حصے میں خود حل کرتا اور استاد صاحب کو سنا دیا کرتا تھا ایک دن استاد صاحب آپ سے یہ کہنے لگے کہ بیٹا احمد میاں یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جن ہو تو آپ نے پوچھا کیا ہوا تو استاد صاحب نے کہا تمہیں یاد کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے یعنی مجھے پڑھانے میں کچھ دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی آدھا حضرت امام علیہسنت نے فرمایا کہ الحمد للہ ازل میں انسان ہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ بڑا کرم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے یہ ساری کی ساری باتیں مجھے بہت جلد یاد ہو جایا کرتی ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک دینی ماحول سے تعلق رکھتے تھے آپ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی لیکن آپ کا اصل مقام و مرتبہ وہ دینی علوم تھے اور ظاہر ہے کہ دین کا ایک ماحول ہے امیر علیہ سنت کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا شخص ہو اگر وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے نزدیک وہ پڑھا لکھا نہیں چاہے وہ ایم بی بی ایس ہو چاہے اس نے ڈبل ایم اے کیا ہو کچھ کیا ہوا ہو اگر وہ دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ میرے نزدیک پڑھا لکھا نہیں ہے اور جو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو میرے نزدیک کو پڑھا لکھا کہلانے کے لائق ہی کہ اس کو پڑھا لکھا کہا جائے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں فقط چار سال کی عمر کے اندر یا اس سے کچھ دنوں کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ پورا پڑھ لیا تھا جو قرآن مجید فرقان حمید پورا آپ پڑھنے پر قادر تھے کہ نظرہ آپ پورا پڑھ لیں جب آپ کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی یا آپ کے بچپن کے کچھ واقعات ہیں چھ سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ بولتا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ سال کی عمر کے اندر بر برسرے ممبر بیٹھ کر لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمعے کے اندر بیان کیا اور بیان آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراد پر کیا آپ علیہ السلاط اسلام کے فضائل پر کیا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب امام اہل سنت نے یہ بیان کیا تو اس وقت بڑے بڑے علماء یہ داتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ گئے کہ اتنا سا بچہ اور کیسی کیسی باتیں علم و رموز کی یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ امام اہل سنت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان تھا کہ اس عمر کے اندر ایسی علمی روحانی اور عشق کے رسول سے بھرپور تقریر کرنا کہ علماء بھی حیران لے جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علی حضرت امام اہل سنت پر خصوصی عنایت ہے اور پھر آپ اس پر غور کریں کہ امام اہل سنت کا جو بنیادی وصف ہے جس کی وجہ سے آپ ساری دنیا کے اندر مشہور ہیں وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا کہ جو عشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تھا وہ اپنی مثال آپ تھا اور ساری دنیا کے اندر امام اہل سنت اس حوالے سے مشہور ہوئے امام اہل سنت کی پہلی تقریر بھی اسی موضوع پر تھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان فرمایا یہ صرف چھ سال کی عمر کے اندر امام اہل سنت نے بیان کیا اسی طرح چلتا رہا چلتا رہا, چلتا رہا امام اہل سنت کی عمر مبارک جب آٹھ سال ہوئی ابھی اس درمیان یقیناً بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے بہت سارے معاملات پیش آئے ہوں گے لیکن چونکہ ہمارے سامنے جو لکھا گیا جو بیان کیا گیا ہم اسی کو بیان کر سکتے ہیں تو امام اہل سنت کی جب عمر مبارک آٹھ سال ہوئی تو دو اہم ترین باتیں آپ کی اس عمر کے اندر لکھی گئی ہیں کہ امام اہل سنت نے ویسے تو پہلا فتویٰ یہ جب آپ فارغ ہوئے جس دن آپ نے درس نظامی کیا اس وقت کے جو علوم پڑھائے جاتے تھے وہ پورے کیے اس دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ یہ اس سے بھی پہلے لکھا تھا جب آپ کی عمر آٹھ سال تھی تو والد گرامی کے پاس کیونکہ بہت دور دور سے سوالات تو آیا ہی کرتے تھے تو ایک سوال وراثت سے متعلق آیا ہوا تھا جو آپ کے دارالفتہ میں رکھا ہوا تھا تو امام اہل سنت اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے وہ سوال دیکھا تو اس سوال کا آپ نے جواب لکھ دیا یہ آٹھ سال کی عمر ہے آٹھ سال کی عمر میں لکھنا بھی بچے کا کیسا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں امام اہل سنت نے اس کا جواب پورا لکھ دیا جب والد گرامی آئے تو آ کر ارض کی کہ یہ امن ام میاں نے لکھا ہے یعنی امام احمد رضا نے لکھا ہے ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا ہاں کوئی اس طرح کا لکھ کر تو دکھائے یعنی لکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن کوئی ہے جو اس طرح کا فتوا بڑے سے بڑا لکھ کر دکھائے یعنی دو باتیں بیان کر دی بڑے خوبصورت انداز میں کہ ایک تو امام اہل سنت کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ امام اہل سنت نے یہ جو فتوا لکھا ہے آٹھ سال کی عمر کے اندر یہ بڑے سے بڑا نہیں لکھ سکتا لیکن ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت کی تربیت بھی فرمائی کہ آپ کو اس عمر کے اندر لکھنا نہیں چاہیے کیونکہ فتویٰ جو ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے پہلے علوم حاصل کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ایک عرصے تک کسی ماہر مفتی کے پاس رہنا پڑتا ہے اس کے بعد بندہ فتویٰ لکھنا یہ شروع کرتا ہے اس لیے ابھی سے آپ کو یہ فتویٰ لکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس سے ہمیں امام اہل سنت کی ذہانت اور امام اہل سنت کا علوم کے اندر جو رسوخ تھا جو مضبوطی تھی وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح جو دوسرا واقعہ امام اہل سنت کا علمی اعتبار سے اسی عمر کے اندر پیش آیا وہ یہ پیش آیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس نظامی کے اندر عالم کورس کے اندر پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے جس کو ہدایت النحب کہتے ہیں یہ عربی گرامر کی کتاب ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ سال کی عمر کے ہیں اس میں آٹھ سال کی عمر کے اندر عام طور پہ اس کتاب کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کتاب کو سمجھ سکے لیکن امام اہل سنت اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کتاب کو سمجھائی نہیں بلکہ اس کے اوپر آپ نے عربی زبان کے اندر ہاشیہ بھی لکھا یہ آپ کی کرامتوں میں سے ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی یہ پہلی تصنیف ہے جو آپ نے کی یعنی عربی زبان میں اس پر ہاشیہ لکھنا یہ کئی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک تو پچھلے سلسلے میں میں نے یہ عرض کی تھی کہ امام اہل سنتی اللہ کا جو مطالعہ تھا وہ بڑا وسیع تھا اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جن کتابوں کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھے جن کے اوپر آپ نے کام کیا یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اس کتاب کے علاوہ کئی کتابوں کا مطالعہ ہو اب امام اہل سنت نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ علم نحو کی کئی کتابیں آپ رحمتہ اللہ تعالی کی نظر میں ہوں گی جب ہی آپ اس کا حاشیہ لکھ پائے ہوں گے اور اس کے علاوہ اسی عمر کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی کا عربی زبان میں لکھنا یہ آپ کا ایک اور کمال ہے کہ اس عمر کے اندر جو ہے عربی زبان میں لکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا اگرچہ کہ بندہ درس نظامی پڑھتا ہو لیکن اتنی آرام سے عربی زبان میں لکھ نہیں سکتا یہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلا اڑے کے بچپن کے کچھ علمی کارنامے ہیں اس کے علاوہ آپ رحمتہ اللہ تلا اڑے علم کے بھی امام ہیں تو ساتھ ہی ساتھ عمل میں بھی مقتدا اور پیشوا ہیں ایسا نہیں کہ فقط آپ نے علم حاصل کیا اور عمل سے دور رہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اڑے کا ذوق عبادت کیا تھا ان شاء اللہ تبارک یہ تو ہم اپنے ایک پورے سلسلے کے اندر بیان کریں گے بچپن کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے جس طرح علم حاصل کرنے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے یوں ہی آپ رحمت اللہ عمل میں بھی کسی طرح کم نہیں تھے آپ کی والدہ ماجدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑے بچپن سے ہی نماز کے پابند تھے آپ کے بتیجے مولانا حسین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابتداء سے ہی نماز با جماعت کے سخت پابند رہے اور بلوغت سے پہلے یعنی بارغ ہونے سے پہلے ہی امام اہل سنت کی کوئی نماز چھوٹا نہیں کرتی تھی وہ صاحب گویا کے صاحب ترتیب ہی تھے اور آپ کی یہ عادت وقت وفات تک رہی یعنی ہمیشہ امام اہل سنت با جماعت نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آپ کہ منہ کے اندر تکلیف ہو گئی تھی اور آپ کو تلاوت کرنا یہ مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے سنتیں بھی کسی کی ابتدا کے اندر ادا کی تھیں یعنی آپ نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے جماعت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے خود بیان کرتے ہیں کہ میری حالت یہ ہے کہ پانچ پانچ سو سوالات مختلف مقامات سے میرے پاس آتے ہیں اس حالت کے اندر فکاہ کرام نے سنت موقع معاف رکھی ہیں لیکن الحمد میری سنت تو دور کی باتیں سنت غیر بھی کبھی نہیں چھوٹتی یہ بہت بڑا کمال ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اڑے کا اسی طرح بچپن کا ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کا ہے کہ آپ رحمت اللہ تلا اڑے نے جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تو بڑی سخت گرمیوں کے دن تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے اس حالت میں زہرے کے بچے کے اوپر کمزوری تاری ہوتی ہے چہرے کے اوپر کمزوری کے آثار نظر آتے ہیں تو والد گرامی نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو ایک کمرے کے اندر لے گئے دروازہ بند کیا اور سامنے فیرنی وغیرہ کا پیالہ رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا اس میں سے کھا لو تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے عرض کی کہ میرا تو روزہ ہے میں کیسے کھاؤں تو فرمائے کوئی نہیں دیکھ رہا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے تو فرمایا کہ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب از مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے والد گرامی نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے امام اہل سنت کو اپنے سینے سے لگا لیا یہ امام اہل سنت عدی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا حال ہے کہ اس عمر کے اندر آپ رشمۃ اللہ تعالیٰ علم و عرفان کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ روزہ جس کے لیے رکھا ہے وہ رب از مجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک زمیندار تھے بریلی شریف میں وہ امام اہل سنت سے عمر کے اندر بڑے تھے اور کسی نے ان کو دیکھا کہ امام اہل سنت کے دروازے کے پاس وہ جھاڑو لگا رہے ہیں جارو کشی کر رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر ایسا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے یعنی امام اہل سنت کے بارے میں کہ میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں ان کا بچپن دیکھا جوانی دیکھی اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں ہر حال میں زمانہ پایا یعنی بچپن ہو جوانی ہو یا بڑھاپا ہو ہر حال کے اندر امام اہل سنت کو میں نے یکتا زمانہ پایا تب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یعنی امام اہل سنت سے میں نے بیعت کی ہے کہ بچپن میں بھی ان کو یکتا دیکھا ہے جوانی میں بھی ان کو یکتا دیکھا ہے اور بڑھاپے کے اندر بھی یکتا دیکھا ہے جب ایسا یکتا زمانہ دیکھا تو اب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے بے کی ہے فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے انہیں بچپن میں بھی یکتا ہے زمانہ دیکھا یعنی ان کی مثل کوئی دوسرا نہیں دیکھا اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ادب و احترام جو آپ کو بچپن سے حاصل ہوا تھا کہ بچپن میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد معلہ کس طرف ہے یعنی کابت اللہ المشرفہ کے بارے میں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ کس رخ کی طرف ہے اسی طرح مدینہ منورہ بھی کابت اللہ المشرفہ ہی کے سمت میں ہے بغداد کی سمت عام طور پہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ کس ڈائریکشن کے اندر ہے تو امام اہل وسلمت فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ہی اس سمت کو معلوم کر لیا تھا کہ بغداد کس طرف پڑتا ہے اس کے بعد میں نے کبھی بھی بغداد معلّہ کی طرف وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کی وجہ سے پاؤں نہیں پھیلا ہے یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ادب ہے اور یہ بزرگوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد سعید الحمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ میرے یہاں سے سات گلیاں چھوڑ کر تھا لیکن جب تک وہ زندہ رہے کبھی بھی میں نے ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں جس کی بنیاد پر وہ امام اعظم ابو بو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور ان کا ادب و احترام تھا کہ جس کی وجہ سے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کہلائے تو ادب امام اہل سنت کے اندر بچپن سے ہی موجود تھا امام اہل سنت کو بچپن میں ہی کئی اولیاء کرام نے مختلف قسم کی بشارتیں دی آپ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں کی چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک روز کسی نے دروازے پر آواز دی تو اعلی حضرت امام اہل سنت اس وقت ان کی عمر دس برس تھی یہ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی فرمایا آؤ بیٹا اور پھر آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم بہت بڑے عالم بنو گے بچپن میں ہی ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے آل حضرت امام اہل سنت کو اس بات کی بشارت دی اسی طرح جناب سید ایوب علی رحمتہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آلہ حضرمام اہل سنت بریل شریف کے محلہ سودا گران کی مسجد کے قریب کھڑے تھے اور آپ کے بچپن کا زمانہ تھا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی انہوں نے اعلی حضرت کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا اور کئی بات دیکھا پھر فرمایا کہ تم مولانا رضا علی خان کے کون ہو یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت کے دادا کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کے کون لگتے ہیں اور آپ ان کے کون ہیں پہلے ان کا تذکرہ ہم سن چکے ہیں کہ وہ کتنے بڑے آریم اور اللہ کے وری تھے تو علی حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا کہ میں ان کا پوتا ہوں تو فرمایا جبی یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھا کہ یہ ان کے اندر نور نظر آ رہا ہے ان کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ بہت بڑے عالم بنیں گے تو پوچھا کہ تم مولانا رضا علی خان کے کیا لگتے ہو کہ ان کی شباہت تمہارے اندر نظر آتی ہے ان کا علم تمہارے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ جب بتایا کہ میں پوتا ہوں تو کہا کہ جبھی تمہارا یہ حال ہے یعنی جبھی تم اتنے علموں عمل کے پیکر ابھی سے نظر آ رہے ہو اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے واقعات آپ کے بچپن کے موجود ہیں کہ کئی اولیاء نے آپ کے مستقبل کے حوالے سے بشارتیں دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی ہوں گے اور آنے والے وقت کے اندر بہت بڑے عالم بنیں گے امام اہل سنت اللہ تعالیٰ انہوں امام اہل سنت بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دل کے اندر جاگزی تھا اور ہمیشہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے امام اہل سنت یہ چیزیں آپ کے اندر بڑھتی ہی چلی گئیں اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی تو رب جاڈا ہم سب کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان عطا فرمائے اور امام اہل سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کریں اور ان کی ولادت سے پہلے ہی کہ ابھی ولادت نہ ہوئی ہو اپنے آپ کو سدھارے کیونکہ باپ کا دادا کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے اپنی سیرت کو ستھرا رکھیں گے حلال رسک کھائیں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو اس کا اثر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے اندر نظر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اللہ کا وری ہمیں عطا فرمائے بہت بڑا عالم ہمیں عطا فرمائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے امام اہل سنت کے والد گرامی کے حوالے سے بھی ہم سن چکے اسی طرح دادا کے بارے میں سنا انہی کے اثرات تھے انہی کی برکتیں تھیں جن کا بہت بڑا حصہ امام اہل سنت کو عطا ہوا پیدائش سے پہلے بھی امام اہل سنت کے بارے میں بشارتیں ہوئیں آپ رسمۃ اللہ تعالی کی ولادت کے بعد کے واقعات ہم نے سنے کہ بچپن ہی سے امام اہل سنت کس انداز میں علم حاصل کرتے رہے کس انداز میں ادب و احترام کرتے رہے کیسا آپ کا بچپن سے ہی عشق رسول تھا کہ پہلی ہی تقریر امام اہل سنت رسمت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں تو رب العزت و وعلا ہم سب کو بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے حقوق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام اہل سنت کے مسلک پر قائم و دائم فرمائے آمین وجہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم